جگ سمجھتے کیا رو کرنسی سیا چلتا ہے چلتا چلتا ہے ہیں بوکرو لا کام کیسو چالو کارسو نی اٹھ کڑی برا <سؤال> وقت حال تاجر چاہیے جمعے کا تیاری کی اس کو لوگ وہ جامع میں جو لوگ خوراک خراب ہوگا تھوڑا جو سواب <سؤال> <حالتساب سؤال> آپ پچھلی دفعہ تھوڑی دیر بیٹھے ناراضہ ہو کر چلے گئے جی ساتھ ناستے لاڑ لے بولے جی ہاں جی صحیح نہ کل دی. لگا لے آخری سر کے ناشتے مقصد خبروں بانتی ہے جب نہ پڑے تو خیر کے زو ہوا خیر خر کے بخیر خیر آخر کر کے بخیر محمد بن کریم اضرت مدان تقسیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال کی کسی کتاب میں واقع لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے یہ معلومات کی کہ آدمی کی اصلاح کیسے ہوتی ہے آدمی کو کیسے فائدہ ہوتا ہے دینی اس کو کسی نے بتایا کہ آدمی نئے کی سے بیٹھتا ہے تو اس کا فائدہ اس کو ہوتا ہے کہتے میں <سؤال> <کہتے سؤال> ایک نئے مسجل میں چلا گیا وہاں بیٹھا میں نے بیان سنا اس سے میں پر اثر ہوا جب مجلس ختم ہوئی اور میں واپس آنے لگا تو راستہ چلتے چلتے اثر میرا ظاہر ہو گیا دور ہو گیا دوبارہ پھر میں گیا مجلس میں پھر جو ہے تو مجبور سے دل پر اثر ہوا اس طرف جو ہے تو میں نہیں ہوگا, گھر تک کے ساتھ گھر پہنچ کر ظاہر ہو گیا پھر دوسری بار میں گیا تیسری بار جب گیا تو دل پر اثر ہوا یہ اثر جو ہے یہ گھر پر واپس آنے پر بھی رہا اور گھر پر بھی اثر ہوا یہ اثر میرا پکا ہو گیا اس کے بعد گھر پر جتنے گنا کے ماسٹر کے سامان تھے میں نے ختم کر دیے اور میں زندگی میں شروع کر دیتے تین بار وہ تین بار عمل کرنے سے پھر فائدہ ہوا سعدی الحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ میں بیان کر رہا تھا اور اس بیان میں آگے ساری گیری لکڑیاں پڑی ہوئی تھی گروستان میں ہے نا ہاں جی ساری گیری لکڑیاں پڑی ہوئی تھی آگ نہیں لے رہی تھی گیری لکڑی جب ہو نا آپ آگ جلائیں آگ جلتی نہیں ہے دھواں اگتا ہے آنکھوں میں لگتا ہے کھانسی آتی ہے تکلیف ہوتی ہے آگ سے جو فائدہ لینا چاہیں وہ بھی نہیں ہو سکتا اور اس کے جو نقصان ہے وہ آدمی کو آسل ہو رہے ہیں فائدہ نہیں آپ کیا دیر میں ایک آدمی آ کر بیٹھا جوں بیٹھا وہ سوکھی لکڑی لے کر آیا تھا سوکھی لکڑی کیوں اس کو بیٹھ سے آگ لگی ان اس شروع ہوا اس کا دل بنا ہوا تھا روزی انار تھی اس کی اس پر ہوا اور جوں اس پر ہوا اس خوش لکڑی نے باقی گلیوں کو بھی جلا دیا سب پر اشر ہوا پوری مجلس پر بیان کا اثر مرتب ہوا اور سب کو فائدہ ہوا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ لئے مجلس تک جائیں نہ جائیں اس پر آپ کا اختیار ہے لیکن آپ وہاں جائیں پھر اثر نہ ہو یہ نہیں ہے کا اکثر ضرور ہوگا خراب مجلس کو آپ جائیں یا نہ جائیں اس پر آپ کا اختیار ہے آپ جائیں تو آپ کو کوئی ہے تو بٹھا نہیں سکتا کھہ نہیں سکتا کسی اور نہ جائیں تو کوئی کھا نہیں سکتا یورپ کی کتنی گندی سزا ہے گندی کتے بلی کی سزا ہے لیکن وہاں پر بھی آپ کو زور سے کوئی نہیں پکڑتا ہے زور سے کوئی نہیں پکڑتا آدمی اپنا ارادہ کرتا ہے تب کچھ ہوتا ہے اور نہ زور سے وہاں پہ یہ بروز کی آمد ہے تو لوگ کہیں گے شیطان نے ہمیں کبا کیا اور ہمیں غرب کیا شیطان کہے گا فلاں الومنی میرے پاس گیا تھا فلاں الومنی مجھے ملامت کروں ملامت کروساں نے آپ کو ملامت کرو مجھے ملامت کرو یہ کتاب میں نے لکھی نا اسلح اسلح لکھی اور اس میں ایک ہمارا سفر تھا چکرال تھا تو راستے میں ہمارا قیام نام آیا اس نے چکی چمر گرا میں جو کالج میں شام آیا تھا وہ تو جا گئے تھے کہ نہ اور ایک دفعہ سرکاری کے پروگرام پر بھی گئے تھے اوکاری کے پروگرام پر گئے تھے کالج کا پروگرام تو اس پر گئے ہم بیان کیا رات کو کتاب بھی اپنی اسلائے کا اس کا تعارف کرایا اس کے کےڈ کارج اس کے, کار کے پرنسپل ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے اچھے آدمی تھے سمجھدار آدمی تھے انہوں نے سوال کرنے کا ڈاکٹر صاحب آپ نے اسلائے نف پر لکھا نفس پر تو آپ نے بہت کچھ لکھا شیطان پر آپ نے کچھ نہیں لکھا ہے سواکی سوال آپ کا بڑا کارام سوال ہے سوال ہے. سوال ہے یہاں وہاں تو غور کرنے کا موقع نہیں تھا آ کر میں نے غور کیا اس پر پھر میں نے کہا پہلے بزرگوں کی کتابیں ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے لکھی ہوئی ہے لیکن ساری جو ہے وہ نفس پر لکھی ہوئی ہیں جتنی کتابیں شائع ہوئی نفس پر شائع ہوئی ہیں شیتان پر کتابیں شائع نہیں شیتان کے جتنا تزکار قرآن لائے ہوئے ان یادیشوں کی اپنے موقع کی ہوئی ہے. اور پر تشریح کی نفس پر یہ اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ اصل وسود اور بنیاد معاشیت اور گناہ میں یہ نفس انسان ہے شیطان کرف ترجیح دیتا ہے وسوفا ڈالتا ہے اور وسفے سے اگر نفس اثر نہ لے تو شیطان کا کامیاب نہیں ہو سکتا شیطان کا کامیاب نہیں ہو سکتا اس لیے وہ کہے گا فلاں علوم نہیں علوم تو مجھے بلاوت نہ کرو بلاوت کرو تو نفسوں کو جی؟ بالکل میرا تم پر کوئی تو نہیں تھا کوئی تو تم پر غلبہ نہیں تھا تو آیا کیا کہ میں تو داوت دیتا تھا تم میری بات کو مان لیا. تو تو مجھے ملاوت نہ کرو ملاوت کرو نفسوں کو گرا تم نے نقصے بھی ہے تو کی چار دیت... چیزیں ہوتی ہیں نفس کی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک نفس کا مزہ ہے اور ایک مفاد ہے یا تو کوئی مزہ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کرتا ہے یا تو کوئی مزہ حاصل کرنے کے لیے آدمی کرتا ہے اور یا مفاد برکاری کا تو کوئی مفاد نہیں ہے نا مزہ ہے اور چوری کا مفاد ہے ٹھیک ہے نا تو برکاری مزے کے لیے چوری مفاد کے لیے چاہے کاروبار میں جھوٹ بولنا وہ مفاد کے لیے اور لائی میں قدر کرنا وہ جذبہ غضب مذہب کو کھڑا کرنے کے لیے اس کا مزہ اٹھانے کے لیے دو باتوں پر نفس کیا جاتا ہے مزے کے لیے جاتا ہے مفاد کے لیے جاتا ہے اور چیتان کی دو کمزوریاں ہیں وہ معلوم کی ہوئی ہیں اس کو ریجلیٹر کرا کرتی اور آدمی کی مہیلا سے تو اس نے وہ سپورٹو کردار ادا کرتی وہ اس کو دود بخشتی اس کی مہیلا سے اسے ساتھی اس کی کے لوگ یہاں ہم طور پر سنتے رہتے ہیں کہ ایک ڈاکو کو پھانسی دی جانے لگی سے پہلے سے کہا کہ اپنا ارمان کسی داروں سے ملاقات رکھا والدہ صاحب سے چاہتا ہوں والدہ صاحب آئی اور اس نے ہاتھ میں رکھا اس کی طرف اس نے ہاتھ کو پکڑ کر دانوں نے کاٹ لیا کا جیب بات ہے آدمی مر رہا ہے اور اس وقت بندہ کی دعا نہیں کی ضرورت ہے اس نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا گایتی نے کیا کیا اس نے کہا میں پہلا دن جو معمولی چیز پینسل ربڑ چلا کر لیا تھا اس نے مجھے حوصلہ تھا اور وہ او چیز گری جو تھی وہ مجھے آگے بڑھاتی گئی بڑھاتی گئی بڑھاتی گئی یہاں تک جو بھی چوری چوری چکاری چوری جکاری سے ڈاکا اور کبھی خاص گری پر میں گیا اور اس کافی جی دیکھ لھانسی ہو رہا ہوں تو اس لیے میں اس سے اپنا انتقام لینا چاہتا ہوں اس سے بڑھنا انتقام لینا چاہ رہا تھا تو آج میں کتنا میرے حقوق ہے کہ اپنے مزے اور مفاد کی خاطر معاشیت میں چلا ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر بے وقوق ہوا ہے جو خراب محسوس سے کرتے ہیں تو اسے خاں مقابلے لیے آپ آخر ہے تو آخر کا ذات دنیا کی رسوائی کما رہا خراب راستوں کے خراب تعلقات کے میں اس آخر خراب متعلق نکلا کرتے ہیں ایک نکلتے ہیں آج میں آپ کو تجربے کی بات کروں اس کے کی میں آج کم سے سننے کے بعد معاشرے میں نہیں ہوا اس کے بارے میں آپ کسی ڈاکو چور چکے کو سفید بالوں کے ساتھ نہیں دیکھیں سفید بالا تو کوئی یا تو پہلے تو بتایا بچکا ہوگا زندگی بدل چکا ہوگا یا گولی سے اڑ چکا ہوگا چوٹت. اس کے باوجود فرض رات آپ لوگ غور کریں اس کے بعد ماشنے میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے یاس نے تو بتائے بنا ہوتا ہے اور یاس دوڑنا ہوتا ابھی کوئی منزل نہیں کہ نہیں ایسے ہوتے ہیں اور پھر جو ہے تو یہ دنیا میں انسانوں کو رکھنے کے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ کے دو طرح کے طریقے ہیں ایک طرح کا طریقے جو ہیں وہ متقی صالحین لوگوں کے راحت برکت رحمت راحت برکت رحمت راحت برکت راحت زندگی ماں دولتہ کرسی گاڑی بنگلہ کاروفار یہ نہیں راحت رحمت اور برکت تو یہ تکوا والوں کے ساتھ یہ کر رہا ہے اور تکوا سے خالجی اگر آج مال کے پیچھے پڑ رہا ہو تو ان کے ساتھ کیا ہے مال دول و کرسی ساتھ رحمت تخلیف اور پریشانی اس کے ساتھ اخبار کے بارے میں آج کہہ رہی ہے نا کہ ان کو چیزیں دیں گے نواز بہم فی الحالات دنیا پوری آر کیسی ڈاکٹر صاحب صاحب کیا پڑے گی لاک کا اموال ہم و ہوں آپ ان کے مال اور اولاد کا تعجب میں جائیں ہاں جی کیوں تعجب بن جائیں ان معجد اللہ ہو آنی کیوں کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے وہ مال ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب کا ذریعہ بنے اور یہ اولاد ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب کا ذریعہ بنے, کے بنے. خوش ہو کر نہیں دیا ہوا اس سے مال سات راہ رحمت کے نہیں دیا ساتھ تکلیف رحمت کے دیا ہے راہ دینے کے لیے تھوڑی دیا ہوا تو لہذا یہ تو کوئی سمجھداری کی عقل کی بات نہیں ہے اللہ کا کسی پر رحم فرماتا ہے قدل فرماتا ہے اس کو سمجھا فرما دیتا ہے دین کی ہمارے وہ پروفیسر صاحب آپ کو یاد ہے پروفیسر املح صاحب انجینئرنگ کے چار سال انجینئرنگ میں امل صاحب ہوتے تھے تبلیغ والے افراد گئے تو ان کو لے آئے بیان میں اچھے آدمی تھے بیان میں بیٹھے وہ جو جواد ساتھی سال کا بیان ختم ہوا نام لکھنے کے لیے میں کھڑا ہوں تو آخر میں نے کہا جی جتنے لوگ آئے کتنا میں کروئے کہ اپنے آپ کو جماعت کی نماز کا عادی بنا دیں جماعت کی نماز کے نتیجے میں آپ کو آدھا دین مل جائے گا اور جب جماعت کی نماز کے ماحول میں آئی ہے تو مقصد کا ماحول آپ کو باقی آدھا دین خود دے دے گا انہیں سال میری یہ بات سنی اس نے میں نماز کرنا رہنا شروع کرا دنیا کا ہمارا نمازی بنا میرا لگا تو کر رہا تھا اس کا نمبر بنا اور میرے ساتھ کا کرنا ان کو ساعت, ساعت ساعت برانا, اس کو سنبھالنا انجینئر تھا تعمیرات کا بھی اس کا ذوق تھا سمجھتی تھی اس کا نکشہ بتانا اس کی کرنا کوسی کا نقشہ اس نے میرے ساتھ بنایا ہوا ہے کام اسی میں اور اللہ نے اس کی برکت ہے اس کی زندگی میں تبدیلی کو دی صورت حال ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہ بہت آسان رکھا ہے اپنے تنگ کو اور ازرفانے کو انسان اختیار نہیں کرتا اور کتنی بت ہے تکلیف ہے مشکلات ہیں اللہ صاحب کا زندگی گزارنے میں یہ کہفس کے لیے اور نفظہ مفاد کے لیے مزہ مفاد کے پیچھے جاتا ہے حالانکہ وہ مزہ مفاد بھی سورت نافل ہوتا ہے حقیقت نہیں اصلہ تھا سور کے بال کے بارے میں یم حق اللہ اور باپ اللہ سور کو گٹاتا ہے یم حک اللہ اور سور کو گٹاتا ہے اگرچہ وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہو ان کا برن ایسے جیسے مرا ہوا گلا پھول گیا دیکھے نظر آتا ہے کہ بہت موٹا ہو گیا لیکن سمجھدار آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ موٹا نہیں ہوا بلکہ پھٹ کر بدو پھیلانے کے لیے تیار ہو گیا ہے بٹتا ہے لیکن گد میں گھٹتا ہے <تصفح> اب مثلاً آم صاحب میں ملازمت پڑھایا ہوں سنترسر میں تنتر میں موجود حکومت نے لیے ہیں پانچ سو روپئے لے کر اپنے پاس رکھے ہیں اور یہ جو گزرے ہیں پینتیس سال اس میں اس پر جب وہ کیا کہتے ہیں او جی پی فنڈ پر جائے تو انٹرسٹ لگاتے ہیں وہ لگانا اور بونس لگانا اور سارا سارا کرتے کرتے کرتے کرتے وہ پانچ سو روپئے بڑھتے بڑھتے بڑھتے, بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے اب جو ہے تو بن گئے ہیں پچیس ہزار روپئے نہیں بڑھتے ہیں کسی کو انداز ہے کوئی کاؤں کا مائر ہو کتنا بڑھ جاتے ہیں ستاس لاکھ روپئے دیے تھے جی جی اور جمع کتنے سے کیے جمع سے کتنے ہوئے تھے چلو اگر وہ کریں فرو کریں اس نے ستائیس کیا کہتے ہیں دو لاکھ ستر ہزار سے جمع کیے تھے جو کہ گئے ستائیس لاکھ ہو گئے ہاں جی تو کتنا بڑا جی دس گنا بڑا آپ بتا دیجیے پانچ سو میرے تھے یہ ہو گئے ہیں کتنے پچیس پچیس گنا پانچ سو جو تھے یہ بن گئے کتنے جی نہ دس گنا کر پڑا دس گنا پانچ بیس گنا سے بن گئے دس چالیس گنا کرتنے ہو گئے جی بیس ہو گئے اس کو پینتالیس گنا کرو جی پچیس ہو گئے اس وقت سونا جو ہے وہ پانچ سو روپئے تو لاکھ آپ کتنے جیسے اٹھائیس ہزار تو کتنا انہوں نے کم کر کے مجھے دیا تین ہزار کم کر کے دیا یہ مقلبہ ہے گٹایا میں اگر یہ بڑھ دبا نظر آ رہا معاشی سے نف کے مزے یہ تھوڑے وقت کے لیے ہوتے ہیں اس میں انسان کی جان کی برکت ختم ہو جاتی ہے بڑا چلسر رہا ہوتا ہے بڑا ایکٹیو اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے اس خاص اس کی زندگی کی سر سال سترہ سال کے بعد ایسا کولیپس ہوتا ہے بس کسی کام کا ہی نہیں ہوتا ٹوڈے کھانے والا وہ نگر سو سال تک چلتا ہے آخر تک چل ہوتا, ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک اللہ بھر کے انسان کیوں بھر کے کوئی زندگی میں نہیں لیتا اور سچ بات ہے عام طور پر مجھے مڑاپے بچوں کا خلق بھی بچوں کا خلچ بھی تھوڑا بدلوگ بچوں کے لوگ ہیں یہ مدد میڈیکل کالج میں صاحب ہوتے تھے ایک میں تھا ڈاکٹر صاحب ہم اس میں کوئی خدا لے کی, کی بنانے کی کوشش کرتے رہتے تو کچھ لوگ کہتے ہیں فلسول کو لے جی بچہ تک رہے نہیں خود کچھ کر نہیں سکتے اور دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے صحیح بات ہے کہ جو اللہ اللہ کرنے کا مظہر ہے وہ بہت افضل اوپک آلہ ہے جب کہتے ہیں کہ اس سے پی جائے جائیں تو اس سے زیادہ آفر اللہ رہا ہے لیکن اس کو سیکھتے سیکھتے آج اس کے بعد آسن ہوتا ہے زندگی کا جو مزہ ہے تکو والی زندگی کا مزہ معافی پر زندگی سے کہیں زیادہ ہے ورنہ لوگ مشقتیں برداشت کر کر کے اس کو خیال نہ کرتے کیا خیال ہے کہ مشقتیں برداشت کر کے اس کو خیال نہ کرتے ایک دفعہ ہم ایک جماعت میں تھے تو اس میں یہ سلطان بی سلطان النحان کا داناد اور وزیر مز بھی مور آیا ہوا تھا ہمارے ساتھ تھا اس میں وہ میں نے ساتھی سے کہا کہ اس کا رو فرشور کی زندگی کو چھوڑ کر آدمی آیا ہوا ہمارے ساتھ چڑانگوں پر بیٹھا ہوا ہے اور زمین پر سوڑا ہوا ہے جو کھانا تیار ہو کھا رہا ہے تو آخر کو ہم نے مجبور تو نہیں کیا نا جبرن کو نہیں لائے ہوئے ہیں اب آدمی کو یہاں کوئی سکون تو شروع ہوا تب آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو ورنہ اتنی کہ ہم اس کو لے کر آئے ہیں یہاں پہ پکڑا ہوئے کبھی میری زندگی میں خزش نہ ہوتی اس کے لوگوں نے اختیار نہ کیا ہوتی. ساری محل میں آنے تو سلوانیت... اللہ کرا باقی الا اللہ خود سافر الا اللہ